السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ الحمد لل وطف وسلاۃ وسلام اما بعد فاعوذ عماد من النشّی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الام دلکل لا الار بفی حد المتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم الله العظيم آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت الباقرہ آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر پانچ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت الباقرہ یہ مدنی صورت ہے اس سورت کو باقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں گائیں کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے صورت کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بہت ساری روایات ہیں ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتی ہوں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں صورت باقار پڑی جاتی ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب و میں موجود ہے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب سورت باقارہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورت باقارہ کی تلاوت کی جاتی ہے آئیے اب صورت الباقرہ کے ترجمے کی طرف اور تشریح کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے میم, میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے حروف ہیں قرآن پاک میں الفلام میم میم را حامیم تو جتنے بھی اس طرح کے حروف ہیں ان کے معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ہر نیکی کا اجر اس کا 10 گنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یہ حدیث ترمزی کتاب ال فضائل القرآن میں موجود ہے پھر اس کے بعد والی راج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالک کتاب یہ کتاب لا رئیبہ نہیں شک فی ہی اس میں جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس نے کتاب کے شروع میں یا کتاب کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو کوئی غلطی ہو تو ہمیں مترے کیجئے گا ہمیں بتائیے گا اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالقل کتاب اللہ رئی بفی <فِي> یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں اس میں جو دلائل ہیں جو آیتیں ہیں جو نشانیاں ہیں جو واقعات ہیں اس میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ شک سے پاک ہے رالی کل یہ کتاب لا بفی ہی نہیں شک اس میں ہدَََََََََََََََََََََ ہدایت ہے للمتقین پرہيز کے كے اس کتاب میں کن لوگوں کے ليے ہدایت ہے یہ کتاب کن لوگوں کو سيدھے اراد دکھاتی ہے اس کتاب میں کن کے ليے رہنمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جن لوگوں کے اندر تقوا کی صفت موجود ہے تقوا کسے کہتے ہیں تقوا کہتے ہیں بچنا گناہ کے کاموں سے بچنا جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کاموں کے پاس نہ جانا وہ کام نہ کرنا جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے یہ ان کی رہنمائی کرنے والی ہے پھر اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں فرمایا متقی لوگ الدینہ وہ لوگ ہیں یو جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر کیا مطلب کہ جن چیزوں کی خبر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں ان چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں اگرچہ دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ان کا یقین ہے وہ مانتے ہیں نبی نے کہا اللہ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ جنت ہے دوزخ ہے جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ایسے ہوا یا آئندہ ہوگا ہم نے یقین کر لیا کہ واقعی ایسے ہے اللہ نے کہا فرجتے ہیں ہم نے مان لیا اللہ نے کہا رسول آئے تھے کتابیں لے کر ہم نے مان لیا اللہ نے کہا آخرت کا دن ہے ہم نے مان لیا اچھی بری تقدیر ہے ہم نے مان لیا یقین کر لیا یؤمنون بالغیب پہلی ان کی نشانی کیا ہے مطلعی لوگوں کی وہ بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یوقیمونخلاطہ اور نماز قائم کرتے ہیں قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں پڑھنا اور بات ہے قائم کرنا اور بات ہے کوئی انسان کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے ایک انسان ہے وہ صحیح معنی میں خوشوہ و خضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو قائم کرنا کیا ہے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا نماز کو پورے خوشو و خزو کے ساتھ پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بالکل ویسے نماز ادا کرنا اور کوئی نماز بھی نہ چھوڑنا نماز کو قائم کرنا ہے نماز کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا من ترک وصلاط متعمدن فقد کفر جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی فقد کفر اس نے گویا کہ کفر کر دیا اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہے الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر و یوقیمونخلاطہ اور قائم کرتے ہیں نماز وماں رضا کناہم اور اس سے جو دیا ہم نے ان کو یونفکون خرچ کرتے ہیں جو ہم ان کو عطا کرتے ہیں مال و دولت وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں صدقہ خیرات دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بیما اس پر ان ضلع کا جو نازل کی گئی آپ کی طرف جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا نا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں وماً انزلا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی, کی گئی من قبل قابل کعب سے پہلے جو قرآن پاک اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا جو شریعت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی جو وہی آپ کی طرف اللہ نے کی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو وہی پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے کچھ کو صحیفے دیے کچھ کو کتابیں دی حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کو تورات دی حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو انجیل دی حضرت داود علیہ صلاۃ وسلام کو زبور دی اللہ فرماتے ہیں وہ صرف آپ پر جو نازل کیا گیا اسی پر ایمان نہیں لاتے بلکہ جب پہلے لوگوں پہ نازل کیا گیا پہلے انبیاء رسولوں پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں و بالآآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوکنون یقین رکھتے ہیں قابل غور بات ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یؤمنون کا لفظ نہیں بولا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں بلکہ فرمایا ہم یوں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا پکا یقین ہے وہ دنیا میں اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں کہ ان سے کچھ غلط نہ ہو جائے جس وجہ سے قیامت والے دن ان کو رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے ایک بندہ ہے وہ جانتا ہے مانتا ہے ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور ایک بندہ ہے اس کا یقین ہے وہ دنیا اس طریقے سے گزارتا ہے دنیا میں اس طریقے سے رہتا ہے کہ اس سے کچھ بھی غلط کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آخرت میں اسے ذلیل ہونا پڑے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے آخرت پر ایمان لانا جس نے بہت بگڑے ہوں کو سوار دیا ہے یقین جانے اگر بندہ اس ایک جملے پر ایمان لے آئے اس ایک جملے پر یقین کر لے وہ بالآخرتی ہم یوکنون تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے پھر انسان جب بھی کوئی برا کام کرنے لگے گا پہلے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ اب مجھے اپنے سامنے کر کے پوچھے گا جس دن مجھے میرے کیے ہوئے اعمال جو ہیں مجھ پہ پیش کیے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں جو متطی لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے وہ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی اور جو پہلے انبیاء کی طرف وہی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی وہ یوقین یقین رکھتے ہیں اچھا ایک بندہ ہے اس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں وہ متقی ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے ایمان رکھتا ہے کتابوں پر آخرت کے دن پر رسولوں پر انبیاء پر کتابوں پر سب پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے انعام کیا ہے اللہ فرماتے ہیں الاقا یہی وہ لوگ ہیں اللہ حدن ہدایت پر یہ لوگ ہدایت پر ہیں میرے رب اپنے رب کی طرف سے ولا اور یہی لوگ حم المفلی یہ کامیاب ہونے والے ہیں جس بندے نے اپنے اندر یہ والی علامات یہ والی صفات پیدا کر لیں وہ بندہ صحیح معنوں میں ہدایت ربانی پر گامزن ہے وہ سیدھے راستے پر ہے رب کی ہدایت پر ہے اور جو بندہ رب کی ہدایت پہ ہو وہ بندہ کامیاب تو ہو گا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توفیق دے ہمارے اندر بھی وہ والی صفات پیدا ہو سکیں جو ایک متقی انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ آخر و ان الحمد رب العالمین